من من حمزه ونفقه قلتا اتلو ما حرما ربكم علیکم اللہ تشریفو ہی شی ام و بل والی دینی احسانہ ولا اولا املاک نہ نر زکو کم و عیاحم ولا تقربوا الخواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحفر ذلك بصواكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا فبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ انیلی بِهِ لَعَلَّكُمْ کم اللہ سبحانہ ہوا تو اعلی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے احکامات نازل فرمائے اللہ تعالی کا ہر حکم کسی بھی انداز میں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ علائق اتباع اور واجب اتباح ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے احکامات بھی ہیں کہ الاح العال نے جہاں پہ بہت زیادہ زور دینے والا طریقہ کار اپنایا جیسے اللہ سبحانہ ہوا کوئی حکم دینے سے پہلے قسم اٹھاتے ہیں مثلا اللہ سلحانہ و تعالی نے کچھ قسمیں اٹھائیں و تین و زیتون و توری سینین و قسم ہے تین کی انجیر زیتون کی قسم تورے سینا کی قسم اور اس بلد امین کی قسم لقد خالہ قنر انسان اپی افسانی ہم نے انسان کو بڑے اچھے ڈھانچے سانچے میں پیدا کیا اور پھر ردد نہ ہو اسفلا صاف اس کے بعد ہم نے اس کو پھینک دیا اسفلا صاف دین نیچلوں میں سے سب سے نیچے ہاں اہل ایمان وہ نیچے نہیں گرتے وہ اوپر ہی چڑھتے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کے طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ کے باقی نافرمان اور بے ایمان لوگ ہیں وہ نیچے جائیں گے اوپر نہیں جنت اللہ تعالی نے آسمانوں کے اوپر بنائی ہے اور جو سب سے اونچی جنت ہے اوپر والی جس کا نام جنت الفردوس ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے عرش سے نیچے آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنتیں بنائی اور جہنم زمین کے نیچے اللہ سبحانہ ہوا فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں لا تفتح لہم ابواب ابواسما ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ولاد کو جنا اور نہ ہی یہ جنت میں جائیں گے جبر کی سب اختیار حتہ کے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے نہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو سکتا ہے نہ ہی کافروں مشرقوں کے لیے آسمان مرنے کے بعد کافر کی روح کو لے کر اوپر جایا جاتا ہے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جاتے اس کو وہی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے سرن ابی دابود مسند احمد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کوئی روح کو پھینک دیا جاتا ہے نیچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخ تو بو کی تابو الارض سجین اور اس کا اندراج سجین میں کر دو اس کو سجین میں لکھ دو الارض سفلا نیچے والی زمین تو جہنم اللہ تعالیٰ نے نیچے بنائی ہے زمینوں کے نیچے اور جنت اللہ تعالی نے آسمان سے اوپر رکھی ہے عرج سے نیچے یعنی یہ بھی ایک انداز اور طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا اسی طرح ولفجر ولیال اشف و شفری ول وطر وصل کتنی قسمیں اٹھائی بہت سے مقامات میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بات کرنے سے پہلے قسمیں اٹھائی ہیں قسم اٹھا کے پھر بات کی حالانکہ اللہ تعالی اگر قسم نہ بھی اٹھائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا عطا کرنا یہ واضح پر لا ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں تو ان کے لیے فرضیت کا لفظ بولنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا محض حکم کر دینا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو یہی فرضیت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا فرض ہے اس سے رکنا فرض ہے لیکن سورت انزلناها نہ ہا و فرض حج اللہ تعالیٰ نے بیان کی زانی مرد عورت کی سے پہلے کیا کہا یہ صورت ہم نے نازل کی ہے وہ پرگ نہ اس کو ہم نے فرض کیا پوتی با علی تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا ایسے ہی جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوتی با علی تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا یعنی فرضیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے بڑھانے کے اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہت حد تک لیکن عرب معاشرے میں بہت زیادہ وصیت کی اہمیت سمجھی جاتی تھی ہمارے معاشرے میں بھی وصیت کو ایک اہمیت دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کی یہ وسیعت تھی اور جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ اس کی وصیت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ ہوا نے بھی قرآن مجید خرقان حبیر میں کچھ احکامات ایسے نازل فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے وسیعت کا لفظ بولا ہے کہ یہ کام ایسے ہیں جن کی اللہ تعالی تمہیں وسیعت کرتا ہے تو وسیعت کا لفظ کیونکہ اس کا ایک اپنا وزن ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اگر نہ بھی استعمال کریں پھر بھی اللہ تعالی کی بات بہت وزنی ہے لیکن ایسے الفاظ استعمال کر کے اس معاملے کی اہمیت کو بتانا اور بڑھانا یہ مقصود ہوتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التا آلو اتلما ہر را روم آؤ نے کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اللہ تشریقو بھی ہی صحیح شرک کرنا حرام ہے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شرک کسی بھی صورت میں ہو شرک ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کو سمجھ لینا یہ شرک ہے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے یہ سمجھنا کہ وہ کام کوئی اور بھی کرتا ہے یہ شرک ہو جائے اب جیسے اللہ سبحانہ ہوا تھا اس کے اختیار میں ہے موسم کو بدلنا بارش نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے موت کسی کو بیمار کر دینا شفایاب کر دینا کسی کو رزق کی فراوانی دینا کسی کا رزق تنگ کر دینا یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ, اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں تو اگر کوئی یہ عقیدہ نظریہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی ایسا ہے جس کے در پہ جانے سے شفا مل جاتی ہے تو یہ شرپ ہو جائے گا ایک ہے اسباب مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے لیکن کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب شفا دیتے ہیں بلکہ شفا اللہ کی طرف سے ایسے ہی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی نیک آدمی سے دعا کروا لیتا ہے یا کسی سے دم کروا لیتا ہے تو دم کرنا یہ اسباب ہیں جن کو بندہ اختیار کرتا ہے لیکن عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب برعل اور اگر عقیدہ یہ بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کچھ کرنے والا ہے تو یہ شرپ ہو جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات جو اللہ نے مخصوص کی ہیں ان میں کسی کو برابر کا بنا لینا یہ بھی شرک ہے مثلا انتہا درجے کا اپنے آپ کو جھکا لینا حضو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے ادوا کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کے لیے کھڑے ہونا بھی منع کر دیا آج کل جس طرح ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس چیز کا بعض میری بعض ہے کہ استاد کلاس کے اندر آتا ہے ساری کلاس کھڑی ہو جاتی ہے جب تک استاد نہیں کہے گا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھیں گے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منایا کہ قیام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خوش کرنے کے لیے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہونا اسلام میں جیت دیا صرف اللہ تعالیٰ کی خوشبودی کے لیے کھڑے ہونا جائے گا بس یہ تو صرف قیام ہے اس سے آگے رکو سجود جھکنا ہندو معاشرے میں آج بھی یہ کام چلتا ہے کہ وہ بڑوں کے آگے سلام لیتے ہیں تو جھکتے ہیں ان کا آشرواد دینے کا طریقہ کہ وہ بڑوں کے پاؤں کو ہاتھ لگانا جھکنا ان کے آگے اسلام نے اس کو ختم کیا ہے کرتا ہے مسافہ ہاتھ. ہاتھ سے ہاتھ ملا بغل گیر مان یہ اسلام کا طریقہ کار ہے جھکنا نہیں اور وہ لوگ جو دوسروں کے آگے ان کی تعلیم کرتے ہوئے جھکتے ہیں ایک کسی کام کے لیے جھکنا اب مثلا ایک آدمی ہے اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر صاحب وہ جھک کے ہی اس کے پاؤں پہ پٹی باندھیں گے بچہ چھوٹا ہے اس کو جوتا پہننا نہیں آتا سردیوں کا موسم ہے بوٹ نہیں پہن سکتا تسمے بند نہیں کر سکتا اب اس کے والد ہیں اس کے بڑے بھائی بہنیں وہ کیا کریں گے جھکیں گے اس کے پاؤں میں جوتا ڈالیں یہ ایک الگ چیز ہے ایک ہے صرف تردیف کی خاطرت دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کے احترام میں اس کے ادب میں جھکنا اسلام اس کو ناجائز جائز کو یہ حضو اور یہ ذلت صرف اللہ تعالی کے لیے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نیچا کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے بندوں کے سامنے نہیں یہ ہندوؤں سے اخذ کر کے ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے آگے جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں یا علماء کرام ہوتے ہیں ان کے آگے بڑے ادب کے ساتھ جھکتے ہیں حتیٰ کہ کئی لوگ وہ سلام کرتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں تو جھک کے مسافر کرتے ہیں اور پھر سینے پہ ہاتھ لگا کے پھر آگے جھکتے ہیں یہ جو جھکنا ہے نا یہ جائز ہے جھکنا صرف اللہ رب العالمین ہے اسلام نے یہ جھکنے کا انداز اور طریقہ احترام ختم کر دیا یہ ظاہری بات نہیں ہر قسم کا شرک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وبل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان نیکی احسان اور نیکی کا مطلب کہ دنیاوی امور میں ان کی ہر بات ماننا اور تسلیم کرنا اور دینی امور میں جب تک وہ اللہ رب العالمین کی معصیت نہ فرمانے کا نہیں کہتے ان کی طاقت کرنا صاحب ہوما پھر دنیا معروف آ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے ان کے ساتھ تعلق استوار والا تختلو اولا تقرم کی ملا پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فکرو فاتح تنگ دستی غربت کے ادار سے آج کل بہت سے لوگ یہی کام کرتے ہیں فیملی پلاننگ منصوبہ بندی وہ کیا ہے پیچھے ذہن یہی ہے بچے دو ہی اچھے کیوں پرورش صحیح ہو جائے گی وہ کھائیں گے کہاں سے زیادہ بچے ہوں گے اخراجات زیادہ ہوں گے کاروبار ہے نہیں فلاں پلان اس طرح کی کئی سوچیں کیا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں یہ رزق دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے تو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل کرنا اس وجہ سے کہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکیں گے یہ نہیں ہو سکے گا وہ نہیں ہو سکے گا بچے روک دینا بند کروا دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حرام ہے تم کہتے والا تقرب الفواہ شاہ ماں دہارا منہارا ماں اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی ظاہری اعلانی بے حیائی بات جو بندہ پوشیدہ چھپ کے بے حیائی والا کام کرے سب اللہ تعالی نے حراض کیا اب ظاہری بے حیائی میں بے حیائی والی گفتگو فوش گوئی یہ بھی ظاہری بے حیائی ہے پھر اسی طرح لباس ایسا زمے تن کرنا ایسا لباس پہننا جو ساتر نہ ہو بندے کے جسم کو اپنی اوٹ میں لینے والا نہ ہو چھپانے والا نہ ہو بلکہ لباس جسم کے ساتھ چپک جائے جسم کے قدر و خال نمایاں ہوں یہ <سؤال> بے حیائی والا لباس ہے اور یہ واضح ظاہری بے حیائی ہے آج کل تو چونکہ لباس کے معاملے میں لباس کی جو بے حیائی ہے یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو حص ہے نا بے حی محسوس کرنے والی وہی موف ہوتی جا رہی ہے جیسے بندہ کسی بدبودار جگہ پہ رہنا شروع کر دینا تو تھوڑے عرصے بعد اس کو بدبو نہیں آتی وہ بدبو ہوتی ہے وہاں پہ بدبو ختم نہیں ہوتی صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو حص ہے بو محسوس کرنے والی وہ ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی لڑکوں لڑکیوں کا بےہدا فحوس لباس وہ اتنا معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ والدین سرپرست اس کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں محسوس ہی نہ ہوتی کہ ان کے جسم کے خد و خال اونچ نیچ وہ ساری دور سے نظر آ رہی ہوتی لیکن چونکہ وہ ہیس مر گئی ہے تو پرواہ نہیں پتہ نہیں یہ ظاہری بے حیائی اسی طرح باطنی بے حیائی کے اندر بھی کئی چیزیں شامل ہیں مثال کے طور پہ آج کل یہ انٹرنیٹ اور یہ جدید موبائلوں کا دور ہے بس ہر آدمی تنہائی میں بیٹھا اپنے موبائل پر ہی جو مرضی دیکھتا چلا جائے فلمیں گانے گاند بلا جیسا مردی کرتا رہے تنہائی میں بیٹھ کے اکیلا یہ باطنی نہیں بے ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں والا تو کرب الخوا ہے شاہ ما دہرا من ہوا ما فحاشی کے قریب نہ جاؤ خا ظاہری ہو یا باتیں نہیں الله تخت السلتی اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ, نہ کرنا مسلمان آدمی کے لیے کسی بھی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ دوسرا مسلمان ہے حتہ کہ کافر بھی ہے کافر کبھی مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کافر کا قتل بھی مخصوص حالات میں ہوتا ہے ہر وقت نہیں حتہ کے میدانی جہاد میں جب کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مارنے سے منع کیا سوائے مخصوص کافروں کا فرمایا عورتوں کو نہیں مارنا نہ کافروں کی عورتوں کو قتل کرنا ہے نہ بچوں کو قتل کرنا ہے نہ بوڑھوں کمزوروں کو قتل کرنا ہے حتیہ کے وہ نوجوان جو تمہارے سامنے آ کے ہتھیار گرا دیں انہیں بھی قتل نہیں کرنا پھر کسے قتل کرنا ہے لڑنا کس کے خلاف ہے جو تمہارے اوپر وار کرے تمہارے خلاف لڑے جو لڑنے کے لیے نہیں آتا کافر ہے ہے اس کو قید کر لو قتل نہیں کیا جائے گا ایسا پرامن دین دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو کہ لڑائی کے میدان میں قتال کے میدان میں بھی لوگوں کو قتل کرنے سے منا تھا آج کل تو قتل کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ سرے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ اسلام کا لیبل لگا کے ابھرنے والی تنظیمیں جس طرح یہ ٹی پی تحریک طالبان پاکستان آئی ایس آئی ایس اسلامک سٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا داعش اور اس طرح کی جو دیگر تنظیمیں بے دریک مسلمانوں کا قتل اور بہت وحشیانہ طریقے سے اللہ تعالی فرماتے ہیں والا تخت النفسلتی حرم اللہ اللہ بلحافر کسی جان کو ناحق نہ قتل نہ کرو اسلام قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں کافر کو بھی قتل کرنے کے لیے اصول ہے اب ایک کافر ہے مسلمان اس کی تلاش میں ہے اس کو قتل کرنا ہے لیکن اس کافر کو کوئی مسلمان آدمی پناہ دے دیتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس کافر کو مسلمان پناہ دے دیتے ہیں اسے کوئی مسلمان قتل نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمت المسلمینہ واحد یسابلم ادنا ہوں مسلمانوں کا جو ذمہ ہے یہ برابر کوئی اعلی ترین مسلمان کسی کو پناہ دے یا کوئی دور والا ادنا ترین مسلمان کسی کو پناہ دے برابر ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی معاہد کو مستمن کو ذمہ کو قتل کریں اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ہے صحیح بخاری بھی من احفارا مسلمان کی جما ہی ایک مسلمان نے کسی دوسرے کافر کا ذمہ اٹھایا ہے اور کوئی مسلمان دوسرا اٹھتا ہے اس ذمہ کافر کو قتل کر دیتا ہے جس کو کسی مسلمان نے امان دی ہے فالح چ اللہ اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہو لاء اقبال ہوا صورف الام القیامہ قیامت کے دن اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی نقلی عبادت قبول ہوگی کیوں ایک مسلمان نے اس کافر کو پناہ دی تھی اس نے اس کو کیوں قتل کر آج، مسلمان حکومتیں کافروں کو اپنے ملک میں بلاتی ہیں کسی کام کی غرض سے یہ ان کے سفیر کوئی ہی آتے ہیں یہ جو دین کے ٹھیکےدار بنے پھرتے ہیں اور جہاد کے نام پہ فساد مچانے والے یہ ان کے اوپر پھٹتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں انہیں مارتے ہیں کہ جی یہ کافر ہے اس کو تو مارنے میں کوئی عرد نہیں یہ تو پکا کافر ہے ہے کا عیسائی ہے بدھ مت ہے ہندو ہے فلاں ہے فلاں نہیں ایک مسلمان آدمی نے اپنی ذمہ داری پر اس کو بلایا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ملک میں آئیں ہم نے آپ کو اجازت دی اپنے ملک میں آنے کی ویزا فراہم کیا ہے یہ ایک جدید طریقہ ہے ذمہ دینے کا لیکن پھر اس کو قتل کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی قبول ہوگا ولا تل نفسلطی حرم اللہ اللہ بلحق جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ناحق قطر نہ کرو کروا کم اللہ کم تاکل یہ چند کا محبت نے ذکر کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وسیعت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو سمجھو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاب مار یتیم ال اللہ بلتی ہی احسن حٹ تبل اشدھا اگر کسی کی پرورش میں کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کا جو مال ہے جو اس کو اس کے والد کی طرف سے ترکے کی صورت میں ملا ہے اس کے قریب نہ جاؤ اللہ بل کی احسن ہاں اس یتیم بچے کے مال میں جو تصرف ہے احسن انداز میں کر سکتے ہو اس کو کھا پی کے ختم کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ بڑھانے کی کوشش کرو اوفل کئی لیول میزان بالکست ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے پورا نہیں کرنا بالکست انصاف کے ساتھ میزان ماپ توول پورا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے والا تو بہت سنناسا اشیا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو لوگوں نے لینے کے لیے پیمانے الگ اور دینے کے لیے پیمانے الگ رکھے ہوتے اگر لینے دینے کا پیمانہ ایک ہی ہو تو پھر بھی لیتے ہوئے بھی اسے ماپتے وقت گڑبڑ اور دیتے ہوئے بھی ماپتے وقت گڑبڑ ایسا کام نہ کرو لا مقلف القسن اللہ اس ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بھر کے تکلیف نہیں دیتے یعنی یہ جو کام ذکر کیے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ بندے کی طاقت اور اس کے بعد سے باہر ہو اور بہت مشکل سے بندہ ان کاموں کو کر سکتا ہو ایسا کام نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ ہونے والے فردلو کا با اور جب تم بات کو ہو تو انصاف والی بات کہو اگرچہ تمہارے کسی قریبی دوست رشتے دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو باب انصاف کی کہو ابھی عہد اللہ عوف اللہ کا وعدہ پورا کرو اللہ کے ساتھ جو تمہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرو ظالی تم گسفہ تم بھی اللہ تم کا دفتار اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وہ انہادا شورافی مستقی منفت روح یہ چاندہ کا بات ذکر کیے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں ان کو تمہارے اوپر لازم کیا ہے اور یہ کیا ہے مستقیمات میرا سیدھا راستہ ہے فتم اس کی اتباع کرو اس کے پیچھے چلو اس کی پیروی کرو ولاسبل اس کے علاوہ دائیں بائیں نہ نکلو فتح اگر تم اس سیدھے راستے کو چھوڑو گے تو تم غلط پگڈنڈیوں پہ نکل جاؤ گے وہ تمہیں سیرات مستقیم سے سیدھے راستے سے بہت دور لے جائیں گی ظالم وساکم بھی اللہ کم اللہ سبحانہ ہوا تھا تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ یہ اللہ تعالی کی وسیعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تو نے بڑی تقید کے ساتھ حکم دیا ہے اور یہ بڑے بڑے احکامات میں سے شامل ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ماپتور کے اندر کمی نہیں کرنی ہر قسم کی فحاشی اور بے حیائی سے خواب و ظاہری ہو یا باطنی نہیں جتنی بھی باتیں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ذکر کی ہیں ان سب کے آخر میں کیا فرمایا ادا علی تین آیات ہیں ہر آیت کے آخر میں اللہ نے یہ جملہ بولا ہے تین مرتبہ اللہ تمہیں اس چیز کی وصیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہے کیونکہ معاشرے میں وصیت کو ایک اہمیت دی جاتی ہے تو اللہ سر تعلیٰ ان احکامات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے وصیت کا لفظ استعمال فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ